اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات ان گنت ہیں جس کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وبا کے اس دور میں ہمارا نام ان خوش نصیب بندوں میں لکھا تھا جن کی زندگی میں یہ رمضان المبارک آنے والا تھا اللہ رب العالمین نے ہمارا نام اپنے ان خوش نصیب بندوں میں لکھا تھا جن کو اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنے والا تھا اب یہ بابرکت مہینہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے پہلی بات آج کے خطبے میں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے ختم نہیں ہوا ہے ابھی اس کے دو یا تین دن باقی ہیں لہذا ایمان والا بندہ اس کا رویہ اس کا سلوک اس کا مزاج ان دو تین دنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جو عبادتوں کی محنت ہے وہ کم از کم ان تین چار دنوں میں اور زیادہ بڑھ جائے رمضان ختم ہونے والا ہے لیکن رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے اب بھی دو دن ہمارے پاس زندگی کے ایسے موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کرے گا اب بھی دو راتیں رمضان کی ایسی موجود ہیں جس میں بہت سارے اللہ رب العالمین کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا اللہ کے ربی صاحب نے فرمایا وطف و ضال کا کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں اپنے کئی کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے اور یہ اگلی دو راتوں میں بھی ہوگا یہ اگلی تین راتوں میں بھی ہوگا اگر رمضان تیس دن کا ہوا تو تو لہذا مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک لمحہ بھی اگر مل جائے ایک منٹ بھی اگر مل جائے اللہ تعالی کی عبادت کو تو اس کو ضائع نہیں جانے دیتا ہے تو پہلی بات اور اہم ترین بات یہی آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنی ہے یہ مرحلہ تھک کر کے بیٹھ جانے کا نہیں اپنی محنتوں کو تیز کر دینے کا ہے ایک بات بہت پیاری امام ابن الجوزی رحم اللہ نے فرمائی ہے کہ جب تم گھوڑے کی دوڑ دیکھتے ہو پہلے زمانے میں بھی گھوڑے کی ریس ہوتی تھی اس زمانے میں بھی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا گھوڑے کو جب دوڑ لگاتے دیکھتے ہو ریس میں جب وہ اپنے اختتام کے مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں پر وہ ریس ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی اس کی دوڑ میں تیزی اور بڑھ جاتی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اب میری جو فنشنگ لائن ہے وہ قریب آنے والی ہے تو وہ سست نہیں ہو جاتا سمجھدار گھوڑا جو جیت میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو اپنی طاقت بچا کر کے رکھتا ہے اور جب فنشنگ لائن قریب آنے والی ہوتی ہے تو اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے امام ابزی رحم اللہ نے فرمایا تم اتنے بے وقوف مت بنو کہ گھوڑا تم سے زیادہ چالاک کرا پائے یہ فنیشنگ لائن قریب آنے والی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو رمضان تقریباً اختتام کو پہنچ گیا اب بازار آباد کرنے اب عید کی تیاری میں مصروف ہو جانا ہے اب نمازوں سے تعلق ختم کر دینا ہے اب قرآن بند کر کے رکھ دینا ہے یہ مرحلہ بہت زیادہ محنت کرنے کا مرحلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امال و بال خواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے خاتمہ کیسا ہوا اینڈنگ کیا ہے یہ زیادہ اہم رکھتا ہے معاملہ اور یہ جو دو تین دن باقی ہیں یہ کوئی عام دن بھی نہیں ہے ابھی ہم کو انشاء اللہ تعالیٰ ایک تاخرات بھی ملنے والی ہے اور یہ جو اختتامی ایام ہیں یہ آخری اشرے کے ایام ہیں جو سارے رات سارے عشروں میں سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل اشرا ہے اور یہ جو راتیں ملنے والی ہیں سال کے سارے راتوں میں سب سے افضل راتیں ہیں ان راتوں کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے ان راتوں کو ضائع نہ کریں ان راتوں کو بازار کی مصروفیتوں میں صرف نہ کریں ان راتوں کو عید کی تیاریوں میں صرف نہ کریں عید کی تیاری کیا ہے عید کی تیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے اعمال کا بڑا ذخیرہ جمع کر لے یہ عید کی تیاری ہے عید کی خوشی اچھے کپڑے پہن لینے اچھے جوتے پہن لینے سے نہیں آتی عید کی اصل خوشی یہ کہ رمضان میں ہماری محنتیں ہم اپنی آخری حد تک کر لے گئے یہ عید کی خوشی ہے یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر مسلم علاقے کی یہ صورتحال ہے رمضان جیسا بابرکت مہینہ جو سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اور پھر رمضان کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ رمضان کا آخری عشرہ اور اس آخری عشرے میں سب سے افضل رات سب سے افضل رات اس عشرے کی آخری راتیں یعنی سب سے افضل مہینہ اور مہینے میں سب سے افضل اشنا اور اشروں میں سب سے افضل وقت کون سا ہوتا ہے آخری اشری کی راتیں اور یہ سب سے افضل راتیں جو ہیں ہماری وہ زمین کی سب سے بری جگہ پر خرچ ہو رہی ہوتی ہے بازار اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سے اسلم زمین کی سب سے بہترین جگہ کیا ہے اللہ کے نبی نے بتایا بازار ہمارے یہاں پوری پوری رات بازار ہی بند ہو رہے فجر فجر تک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ ایسے وقت میں جب جنت بک رہی ہے اللہ تعالیٰ جنت بیچ رہا ہے ہم سامان خریدنے میں لگے ہوئے ہیں ہم हुए خریدنے میں لگے ہوئے ہم جوتے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں جنت جنت اللہ تعالیٰ بیچ رہا ہے سستے میں بیچ رہا ہے اللہ کا اللہ کی جنت سستی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اللہ جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اس سامان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اللہ کے نے اللہ جان لو اللہ کا سامان جنت ہے اللہ کا سامان جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے من خوف جس کو خوف ہوتا ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آپ کو کہیں منزل پر پہنچنا ہے آپ وقت سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹائم پر منزل پر پہنچ جائیں زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت دے رہا ہے رمضان میں ابھی دو دن باقی ہیں ابھی بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں ابھی بھی جہنم کے دروازے بند ہیں ابھی بھی شیطان قید ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلی ہوئی ہیں اس کو ہلکے میں مت لو یہ بڑے عظیم ایام اللہ ہی توبہ کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ ایک منٹ ایک سچی دل سے نکلنے والی آہ ایک سچی دل سے نکلنے والی فریاد ایک منٹ ان اللہ تعالیٰ کی مفرت کے لیے کافی ہے آپ کے پاس تو تین دن ان شاء اللہ تعالی ایک منٹ ان اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے میرے اخلاص کے ساتھ ہو تو توجہ کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ سے رجوع کے ساتھ ہو تو یہ مہینے اتنے جو ایام تھوڑے سے ایام بچے ہیں یہ نہ سوچیں کہ اب رمضان ختم ہو گیا اب ہم دوسری مصروفیتوں میں لگ جائیں ان ایام میں اپنی محنتیں ان شاء اللہ تعالی اور تیز کر دینی اور آگے بڑھ کر کے محنتیں کرنی ہیں اور عبادتوں میں زور لے آنا ہے اور قرآن زیادہ پڑھنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے تو ایک بات تو یہ کہ رمضان کے اختتام ہونے والا ہے اپنی محنتوں کو اور تیز کر دیں دوسری بات یہ ہے آج کے مدبے میں آپ سے کہنی ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے اسلام نہیں ختم ہونے والا رمضان ختم ہونے والا ہے نمازیں نہیں ختم ہونے والی رمضان ختم ہونے والا ہے قرآن نہیں ختم ہونے والا رمضان ختم ہونے والا ہے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی ختم کر دیتے ہیں ادھر رمضان ختم ادھر اسلام ختم ادھر چاند کی خبر آ گئی واٹسپ پر عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی اللہ رحم فرمائے عشاء کی نماز میں مسجد خالی فجر کی نماز میں مسجد خالی لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس میں فجر کی نماز سزا پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی ہے یہ کتنی بڑی دگا بازی ہے اللہ کے ساتھ کیا رمضان ختم ہوتے ہی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ اپنا دیا ہوا مال چھین لیتا ہے اللہ اپنی دی ہوئی صحت چھین لیتا ہے اللہ اپنی دی ہوئی اولاد چھین لیتا ہے اللہ اپنا دیا ہوا رزق چھین لیتا ہے کیا اللہ تعالی ہواؤں میں اب آکسیجن ختم کر دیتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا آپ تم سانس نہیں لے سکتے کیا اللہ تعالی پانی چھین لیتا ہے کہ رمضان ختم آپ پانی نہیں پی سکتے کیا اللہ کھانے چھین لیتا ہے کہ اب کھانا ختم رمضان ختم اب کھانے نہیں کھا سکتے ہیں اللہ کی رحمتیں تو رمضان میں بھی جاری ہیں اللہ کی نعمتیں رمضان کے بعد بھی جاری ہیں جب اللہ اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا ہم اپنی عبادتوں کا دروازہ کیوں بند کر دیتے ہیں فرض نمازیں ہم نے رمضان کو فرض نمازیں ادا کرنے کا وقت سمجھا ہوا ہے یہی سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ بھائی فرض نمازیں ادا کرنی اللہ کے بندوں رمضان کا فرض نمازوں سے کیا تعلق ہے فرض نمازیں تو آپ کو رمضان میں بھی ادا کرنی تھی فرض نمازیں آپ کو شاہبان میں بھی ادا کرنی تھی فرض نمازیں آپ کو سوال میں بھی ادا کرنی رمضان کا فرض نمازوں سے کیا تعلق ہے فرض نماز تو ہر سال سال کے ہر مہینے ہر روز آپ کو ادا کرنی ہے رمضان میں تو خاصیت اس بات کی تھی کہ آپ سنن کی نوافل کی قیام العل کی پابندی کریں پر ہمارا مزاج رمضان سے پہلے یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان میں فرض نمازیں پڑھنی کچھ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے رمضان کے پہلے ہفتے میں فرض نمازیں پڑھنی ہیں یہ کتنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان ابھی اختتام کو نہیں پہنچا مسجد میں فجر کی نماز میں صفحے کم ہونے لگی وہ لوگ جن کو شکایت ہوتی تھی نا رمضان کی شروع میں کہ اے سی والی جگہ میں جگہ نہیں مل رہی ہے اب ان کو جگہ ملنے لگی ہے اکثر مسجدوں میں صورت حال یہ ہے کہ اب یعنی ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس طبقے میں شامل ہونے سے بچائے جو رمضان میں بھی فجر کی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کتنی بڑی شکاوت اور بدبختی کی بات ہے کہ رمضان جیسا مہینہ پا کر کے آدمی فجر نماز تر کر دے فرض نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوں یہ کتنی بڑی شکاوت اور بدبختی کی بات ہے پر ہمارے ہاں تو صورت حال یہ ہم نے پہلے سے ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ رمضان میں فرض نمازیں پڑھنی ادھر رمضان ختم ادھر نمازیں ختم ظہر میں فجر میں ایک کے دن اگر کے دیکھیں ظہر میں مسجد کی کیا حالت ہوتی ہے سینما ہال بھرے ہوتے ہیں مسجد خالی ہوتی کے وقت کوئی شاعر نے بہت سچی عکاسی کی ہماری مسجدوں کی زہر ایک شوال کو مسجد میں تھے بس چار لوگ ایک جمن ایک فقیرہ ایک محدید ایک امام ہر مسجد کی صورت ہوتی زہر سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں عید کے دن نا فرمانی زندگی گزارنا اس بات کی علامت ہے رمضان سے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا رمضان آیا چلا گیا آپ نے آپ کو سوائے بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملا اللہ کے بندور رمضان ختم ہو رہا ہے اسلام کو مت ختم کرو ہاں دیکھیے رمضان کے ختم ہوتے ہی نا دو رمضان گزارنے والے دو طرح کے بندے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رمضان جو لے کر کے آیا تھا اس کو حاصل کرتے ہیں وہ رمضان, رمضان سے محبت کرتے ہیں وہ رمضان کا شوق رکھتے ہیں وہ اس بات کی غم اور تکلیف کو محسوس کرنے کی اتنا بابرکت برکت نہیں نہ ہم نے پایا ہے اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکے کہ نہیں اٹھا سکے وہ احتساب کرتے ہیں وہ حساب کتاب کرتے ہیں وہ جوڑتے گھٹاتے ہیں کہ جتنی محنت مجھے کرنی تھی میں کر سکا کہ نہیں کر سکا وہ دعائیں کرتے ہیں قبولیت کی ان کو یہ کوشش ہوتی کہ کم سے کم جو ایام بچے وہ محنت سے گزار لیں اور رمضان کے اختتام پر وہ غمگین ہوتے ہیں اس بات کو لے کر پتہ نہیں یہ رمضان میرا برکتوں سے میں فائدہ اٹھا سکا کہ نہیں اٹھا سکا پتہ نہیں میرا نام ان لوگوں میں لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا جن کو رمضان میں اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے دوسرے قسم کے بندے کون سے ہوتے ہیں رمضان کے وہ جنہوں نے رمضان سے پہلے نیت کر لی تھی کہ رمضان میں فلا, فلا فلا فلا گناہ نہیں کرنا ہے فلا, فلا فلا فلا فلا کام کرنے رمضان میں وہ پورا رمضان اس بات کا انتظار کرتے کہ رمضان ختم ہو اور گناہوں کا وہ دور پھر سے شروع ہو جائے وہ پورے رمضان اس بات کے انتظار میں رہتے فلا فلا گناہ نہیں کر رہے تھے فلا فلا چیزوں کی پابندی کر رہے تھے جلدی سے رمضان ختم ہو اب یہ پابندیاں ختم ہو وہ گناہوں کی زندگی شروع ہو ایسے لوگ عید میں عید کی خوشی نہیں مناتے یہ شیطان کی آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں شیطان آزاد ہو کے اب آزاد ہے رمضان میں داڑھی تھوڑی سی بڑھا لی تھی نہیں کٹوا رہے تھے چاند دکھتے ہی سب سے پہلا کام سیلون پہ, پہ پہنچ جانا ہے داڑھی کٹوانی ہاں رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے رمضان ختم ہوتی نمازوں کی پابندی ختم رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے رمضان ختم قرآن لپیٹ کر کے تاک پر رکھ دیا گیا اور اگلے رمضان میں پھر قرآن یاد آئے گا اللہ کے بندو قرآن رمضان میں ہدایت کے لیے نہیں نازل ہوا یہ تو پوری زندگی میں ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے پر ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ بس رمضان میں قرآن پڑھ لینا رمضان میں نمازیں پڑھ لینی ہے ہاں اس تعلق کو رمضان کے بعد ہی برقرار رکھیں ٹھیک ہے اس سطح پر نہیں برقرار رکھ سکتے جس سطح پر رمضان میں رکھتے تھے کوئی ایک سطح تو ہونی چاہیے کوئی ایک سطح تو ہو ٹھیک ہے آپ روزانہ دو پارا تین پارا پڑھ رہے تھے ایک پارا تو پڑھیں یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے آدھا پارا پڑھنے روزانہ کا کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب وہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کتنی بڑی بے وفائی ہے کتنی بڑی ناقدری ہے اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے کلام سے ہم کو نماز دیا اللہ نے اپنا کلام ہم کو دیا اور ہم کو اس کی اتنی بھی ویلو نہیں ہے کہ رمضان ختم اس کے ساتھ اس کلام ہماری نظر میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو عبادت کا ایک جوش یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا مسلمان رتوب نہیں ہے وہ جوش آیا اور خود عبادت کی اور وہ جوش ختم تو عبادت بھی ختم طوفان کی طرح اٹھے اور سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ رہے اللہ کو یہ مسلمان نہیں پسند اللہ کا پسندیدہ مسلمان کون ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل وہ ہے ادب قل کہ بدا کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ بندہ عمل کرے گی کم ہی کیوں نہ کرے ایک ہونی چاہیے دکھائیے فرسٹ تقریب کا استقامت دکھائیے ڈٹ کر کے رہیے جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے دی ڈٹ کر کے عبادت کریے رمضان میں کر رہے تھے رمضان کی بات بھی کریے فرائض کی بات ہر رمضان تربیت کا ایک مہینہ ہے نفس کی تربیت کا ایک کورس آپ نے کیا ہے جب اس رمضان کے کورس سے باہر نکلیں عید کے دن تقوا کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آپ کا عید کا دن آپ کا شوال کا مہینہ یہ طے کرے گا کہ آپ نے رمضان سے کیا حاصل کیا کتنا آپ کے لیے رمضان مفید تھا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے دن طے ہوگا شوال کے مہینے میں طے ہوگا اگر آپ کی حالت شوال میں بھی وہی ہے جو شابان میں تھی جس کا مطلب آپ نے تو رمضان سے کچھ نہیں حاصل کیا اس لیے امپروو کری اپنے آپ کو رمضان آیا تھا تقوی سکھانے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تم سے روزے رکھوائے تاکہ تم متقی بن جاؤ ہم رمضان کو روزوں کو اگر ہم نے اس کا حق دیا ہوگا یہ روزے ان اللہ ہم کو تقوا دے کر کے جائیں گے روزے تقویٰ دینے کے لیے آئے تھے اگر روزوں کو ہم نے ان کا حق دیا ہے یہ روزے تقویٰ دے کر کے جائیں گے ہر آدمی چاہے وہ بے دین تھا یا دیندار اس کا شوال اس کے شابان سے مختلف ہوگا اگر اس نے رمضان سے کچھ حاصل کیا ہے تو اگر وہ نمازوں کا پابند نہیں تھا تو وہ پھر ان اللہ تعالیٰ شوال میں نمازوں کا پابند بنے گا اگر فرائض کی پابندی کرتا تھا ان اللہ نوافل کا اہتمام کرے گا وہ رمضان آنے کے بعد آپ فرض پڑھ لیتے تھے پہلے بھی تو آپ سوچیں جب تو کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں لانی ایمان کو آگے بڑھانا ہے نا آدمی مال کے بارے میں تو یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس دو کروڑ ہے کچھ اور نہیں کمانا ملتا جائے ملتا جائے لیکن یہ سب نے فرمایا دو سونے کے پہاڑ ہو جائے تو آدمی چاہے گا تین سونے کے پہاڑ ہو جائے عبادات میں قیمات ہماری زندگی میں کہاں سے آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے مال میں قیمات اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا مال میں قیمات رکھو کہ جتنا ہے ان شاء اللہ ہم عبادت میں خینات کی شکار ہو جاتے ہیں اتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں کافی ہے نہیں امپروو کریے نا جیسے مال کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ امپروومنٹ ہونا چاہیے عبادتوں میں امپروومنٹ کریے ایک ایک عبادتیں سوچیے کہ کوئی ایک سیکٹر سوچ لیجیے کہ عبادت کا یہ معاملہ ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے میں فرائض کی پابندی کرتا تھا انشاءاللہ شاء تعالی کچھ نمافی بھی اپنی زندگی میں شوال میں, میں ایڈ کر دوں گا کچھ نمافی اب پورے رمضان الحمد ہم نے ہمارا معمول کیا تھا فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اڑ جا رہے ہیں شہری کرنے کے لیے خواتین بعد مطلب ہے ایک گھنٹہ پہلے اڑ جا رہی ہیں شہری بنانے کے لیے یہ جو ایک عادت رمضان نے ہماری بنائی ہے اس کو تھوڑا سا اگر بچا کر کے رکھیں کوشش یہ کریں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد پندرہ منٹ پہلے اڑ جائیں بہت زیادہ پہلے نہیں اڑ سکتے تو دو رکعت نماز پڑھنے تاج کی بہت مشکل چیز تو نہیں ہے رمضان نے ہم کو یہ سکھایا نا کہ ہم انشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ معمول جو الحمدللہ رمضان نے ہمارا بنا دیا ہے اس کو کیوں نہ ہم رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں کوئی مشکل چیز نہیں ولہ ہی بڑی پیاری عبادت ہے تحجد کی عبادت ایسی عبادت ہے اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ سب سے محبوب اللہ کی نمازیں کون سی ہیں تحجد کی نماز میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھیں اور ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ پوری تلاوت کریں نہیں ہو سکتا آپ سے دو رکعت نماز پڑھے کوئی مشکل چیز نہیں بہت لمبی قیرت نہیں کر سکتے مختصر کرت کریں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں پردار منٹ پہلے اٹھ جائیں ہوتا کیا ہے بندہ جب ایک ہدایت کے عمل کے لیے خود کو فارغ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دوسرے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے آتا ہوں تخواہ جو بندے ہدایت کے راستے میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں آپ ایک نیکی کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ باقی دس نیکیاں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے آپ اللہ کی طرف چل کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ تیزی سے آپ کی طرف آتا ہے تو یہ تھوڑی سی تھوڑی سی ایک عبادت ایک ایڈ کرنے اپنی زندگی میں اگر آپ فلاح کی پابندی کرنے والے تھے ہے نا بھائی تحجد کی نماز کا مزاج مطلب اس کا اس کی خوبصورتی یہ ہے تحجد کی نماز کی کہ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ اخلاص والا اس لیے ایمان اور رحمان کے بندوں کی علامت کیا بتائے گی ولبی ان کی راتیں اپنے رب کی حضور میں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں اتنی پیاری ان کی راتیں ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق توفیقرمائی کوئی مشکل چیز نہیں ہے بندہ اگر سوچ لے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے بھائی دیکھیے جو فجر پڑھنے والے ہی لوگ ہیں ابھی تو فجر کی نماز تاخیر سے ہو نا تھوڑے دن بعد جاتے جاتے چھ بجے تک کے فجر کی نماز ہوتی ہے تو کوئی بہت مشکل چیز نہیں اگر ہم فجر کے لیے چار ساڑھے چار بجے اٹھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تعجد کی نماز بس ساڑھے چار بجے اٹھنے کا ایک مزاج جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تعجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہاں اس کو چھپا کے رکھیں اس کو خفیہ رکھیں تاجد کی نماز کی اصل اصل تعجد کی نماز کی عظمت کیا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے مارے اباز آباب تاجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مجلس میں کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے یہ ذکر آ جائے گی میں تحجر کی نماز پڑھتا ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہر مجلس میں جو ہے آپ ذکر لے آئیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی بھائی آ کے ہیں مولانا کو میں تحجر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں یہ مسئلہ ہے بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے مولانا کو بتانے کی آپ تحجر کی نماز پڑھتے آپ مشہور سوال کر لیں اگر کوئی تعجر کی نماز پڑھتا اس کے ساتھ یہ معاملہ تو یہ مزاج ہی تعجد کی نماز اکیلی کی نماز ہے اللہ اور بندی کی بیچ کی سرگوشی ہے اس میں تیسرے انسان کو شامل نہ کریں ہاں ہا یہ ہے کہ بیوی بی ہے شوہر کو اٹھائے تو کی نماز کے لیے شوہر ہے بی بیوی کو اٹھائے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت سے بڑی محبت کرتا ہے جو اپنے شوہر کو یہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عورت جو اپنے شوہر کو رات کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے اور اگر شوہر نہیں تو اس کے چہرے پر پانی سے چھینٹا مارتی ہے اور اس شور سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو اپنی بیوی بی کو رات کی نماز میں اٹھاتا ہے اور بیوی بی نہیں اٹھتی تو پانی سے چیٹا مارتا ہے کیوں تو نماز پڑھو ہاں ایک یہ جو گھر کے معمول ہے اس میں بنانا چاہیے تو یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے اور بھی بہت ساری نوافل ہیں نا یعنی آپ سلاخ دوحا اللہ کے نبی وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی چارش کی نماز کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے فجر کی نماز آپ پڑھتے کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے نبی اسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا رہے کب تک طلوع آفتاب تک اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں اللہ نے فرمایا اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثباب ہے تام متین تام متی تام متی پورے حج اور پورے عمرے کا ثباب ہے تھوڑا سا آپ نے محنت کی پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب آپ کو مل گیا چانچ کی نماز پڑھ کر کے کوئی بہت مشکل اگر ہم سوچ لیں ڈٹ جائیں کوشش کریں یہ سارے امان کوئی مشکل چیز نہیں یہ ہے. میں ان کے لیے بول رہا ہوں جو الحمد فرائض کی پابندی کرتے آگے بڑھیں آپ فرائض کی پابندی آپ کو رمضان کے بعد بھی کرنی ہے اور اپنی دینداری میں امپروومنٹ لانا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان میں کچھ حاصل کر لیا آپ نے وقفہ نکال لیا تھا قرآن پڑھنے کا رمضان کے مہینے میں آپ دو پارا پڑھ رہے تھے تین پارا پڑھ رہے تھے رمضان کے بعد ایک پارے کا تو ٹائم نکال سکتے ہیں آدھے پارے کا تو ٹائم نکال سکتے ہیں آپ رمضان میں دینی دروس میں شریک ہو رہے تھے روز آنا رمضان کے بعد ہفتے میں ایک آدھ دین، کسی دینی درس میں شریک ہو جانا قرآن کی تفسیر کے درس میں شریک ہو جانا حدیث کے دروس میں بیٹھ جانا یہ سب کتنی نیکی کے کام ہیں اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے اور آنے کا مقصد اس کا سبرانی کی روایت ہے صحیح روایت کلمانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے مسجد میں آنے کا مقصد خیر سیکھنا ہوتا ہے یا خیر سکھانا ہوتا ہے انہی کو مقاصد کے تحت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے ایک حاجی جو حج کرنے والا ہے اس کے برابر ثواب ملتا ہے کب جب آپ مسجد میں خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتے ہیں الحمد آپ ممرہ جیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں نہ مساجد کی کمی ہے نہ علماء کی کمی نہ الحمدللہ دینی دروس کی کمی ہے تو یہ جو دینی دروس ہوتے ہیں دینی مجالس ہوتے ہیں ان میں شرکت کری الحمدللہ للہ میں پختہ علماء علم میں پختہ علماء آپ کی مساجد میں آتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہم دین کے علم سے بھی کٹ جاتے ہیں بھائی علماء سے تعلق علم کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے علماء سے تعلق تربیت کی وجہ سے بھی ہونا چاہیے وہ انسان آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو دین سے دور ہیں ان کی دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ علماء سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ہم علماء سے صرف علم نہیں لیتے نا علماء ہماری نفس کا تزکیہ کرتے ہیں ہماری تربیت کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دین کا لیول بڑا ہوتا ہے ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں ایسے بزرگ علماء جن کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ یاد ہے مجھے ولہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے شیخ مقیم فیض یاد آ کتنی مجلی ان کے ساتھ ایسی ہوئی کہ ان کی دس منٹ کی گفتگو ایسا لگتا تھا کہ بندہ دنیا سے بیزار ہو کر کے آخرت کی طرف مائل ہو جائے ان کے کتنے سارے الحمدللہ ویڈیوز ان کے آڈیوز مسلسل صبح جمیت ایلی ویز ممبئی کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں سنیے ان کو وہ رقط آخرت کی وہ یاد یعنی اچھے علماء وہ ہیں جو آپ کو دین دنیا سے کاٹ کر کے دین کی طرف مائل کر دیں اللہ مغفرت فرمائے شیخ کی تو ایسے علماء کی صوبت اختیار کریں دن دین سے دور ہو جانے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے علماء سے دور ہو جانا کسی اچھے عالم کو پکڑ لیں آپ اگر سارے علماء کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں ایک عالم کی صحبت میں رہیں ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ علماء سے جو تعلق ہوتا ہے وہ علم کے لیے تو ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوا فتویٰ پوشینے کے لیے فون کر دیتے ہیں علمی تعلق تو ہوتا ہے تزکیاتی تعلق بھی ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے علماء سے مشورے لیتے رہنا کہیں کوئی دل میں آپ دیکھیں ہمارے اللہ کے نبی اسلم سے صابق رام جیسے جیسے علم کے متعلق فتحوں کے متعلق سوال کرتے تھے ویسے قلب کی اصلاح کے لیے بھی سوال کرتے تھے ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے مجھ کو محسوس ہوتا ہے میرے دل میں مجھے سختی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دے تاکہ یہ دل کی سختی کا کم ہو سکے قلب کی اصلاح کے لیے علماء سے تعلق رکھنا نفس کی تربیت کے لیے علما سے تعلق رکھنا اللہ کے نبی اسلم نے صرف علم نہیں دیا نا اللہ کے نبی نے صاحبہ کا تسیہ بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اہل ایمان کے نفس کو پاک کرتے سچے علماء وہ ہیں مستند علماء جن کی صحبت میں بیٹھ کر کے آپ کو اللہ یاد آئے آخرت کی فکر جاگ جائے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اللہ کی محبت میں دل میں اضافہ ہو جائے اللہ کے خوف میں دل میں اضافہ ہو جائے علماء سے یہ تعلق برقرار رکھیے اور اس کا بہت بڑا ذریعہ ہماری مسجدوں میں ہونے والے دروس ہیں بہت بڑا میں دیکھتا ہوں چھوٹا سا درس ہوتا ہے دس منٹ کا قرآن کا بہت سارے لوگ پتا نہیں ان کی کیا مصروفیت کی ہوگی دس منٹ قرآن کی درس میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اللہ کی بندوں عبادت کی نیت سے بیٹھو جو مسجد میں دروس ہوتے ہیں قرآن کے حدیث کے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتی پڑھاتی ہے اس کا درس ایک دوسرے کو دیتی ہے اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ایسے بندوں کا ذکر اللہ تعالی اپنے ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس تو رمضان کے مہینے میں عمل سے بھی ان شاء اللہ و تعالیٰ تعلق مضبوط رکھنا ہے علم سے بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے علماء سے بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے اچھا دو باتیں تیسری بات یہ کہنی ہے آپ لوگوں سے کہ یہ عبادت کا جو اختتام ہوتا ہے نا استغفار عبادت کے اختتام پر استغفار ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے ارے اس رمضان تو میں نے خوب قرآن پڑھ لیا بڑا میں نے رمضان کا قدا کر لیا میں <سلام> نے تو روزے رکھ لیے رمضان کا قدا ہو گیا میں نے تو صدقات اتنے دے دیے رمضان کا قدا ہو گیا اللہ کی عبادت کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا ہر عبادت کے اختتام پر بل اکثر عبادتوں کے اختتام پر آپ دیکھیں گے استغفار مغفلت طلب کرنا نماز پڑھ لی نماز پڑھتے ہی بندے کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیوں استفار کرتے ہیں ہم نماز میں کوئی گناہ کرتے ہیں جس کا استغفار کرتے ہیں نماز پڑھ کے کوئی گناہ سے تو فارغ نہیں بھی نا کہ استغفار کر رہے ہیں یعنی بندہ کتنی بھی عبادتیں کر لے آخری میں اس کا احساس کیا ہوتا ہے اللہ تیری عظمت میری عبادتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں اللہ کی عظمتوں کے سامنے میرے روزے میری نمازیں میں کیا اللہ کی شناخت ادا کر پاؤں گا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے ہاں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی دعاؤں میں آپ یہ مضمون بہت دیکھیں گے لاؤ سنان علیہ اللہ کے نبی اسلم رات کے آخری وقت میں اٹھ رہے ہیں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اکیلے میں ہیں کوئی نہیں دیکھنے والا حضرت عائشہ سو رہی ہیں کہہ رہی ہیں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے میں دیکھتی ہوں اللہ کے نبی اسلم بستر پر نہیں ہے گھبرا جاتی ہوں ادھر ادھر ٹٹولتی ہوں تو دیکھتی ہوں اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کے رسول اللہ کے سب سے عظیم بندے اپنے رب کے ساتھ مناجات اپنے رب کے ساتھ کیا عبادتوں کا لیول تھا اللہ کے رسول کا رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے پیر سوج جاتے تھے پوری زندگی اپنا اپنی ہر چیز اللہ کی دین کی خدمت کے لیے دا پر لگا دی کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں لاسی انت گما سنی تعلی نفس اللہ تعالیٰ میں تیری سنا کا حق نہیں ادا کر سکتا ایک طرف تیری عظمتوں کی اتنے ساری نشانیاں یہ میرے حقیر سے روزے یہ میری نمازیں یہ میری تلاوتیں کچھ نہیں ہیں یہ میں پوری زندگی سجدے میں گرا رہوں تو بھی تیری صنعت حق مجھ سے نہیں ادا ہو سکتا اللہ استغفر اللہ اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں میں نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے یہ بس ٹوٹی پھوٹی نمازیں یہ ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں یہ روزے جیسے رکھ لیے تیسے رکھ لیے اللہ تیری رحمت نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے رسول نے کتنی امید والی بات کر دی ولہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کتنی امید والی بات کر دی اللہ کے, اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا عبادتوں سے جنت میں نہیں جا سکتا وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں یعنی دنیا میں اللہ کے رسول زیادہ عبادتیں کون کر سکتا تھا کہا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی نہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جنگت میں داخل کر دیں ہم گنہگاروں کے لیے ولہ ہی ہم گنہگاروں کے لیے سہارا ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکے نہیں کر سکے رمضان میں عبادتیں نہیں ہو سکی تلاوت جیسی ہونی چاہیے تھی تیری عبادت کا کون ادا کر سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا آسمان سات آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں چرچرا رہا ہے آسمان اتنے فرشتے ہیں چر سمجھتے نا کھٹی پہ کوئی بہت زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو چر چراہٹ کی آواز آتی ہے اللہ نے فرمایا آسمان چر چرا رہا ہے فرشتوں کی وزن سے اور جتنے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ قیام کر رہے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ رکو کر رہے ہیں وہ ذکر و تسبیح کر رہے ہیں اور آخر میں وہ کیا کہتے ہیں اللہ ما عبدناک حق کا عباد اللہ تعالی ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں ہو سکتی اللہ کی عظمتوں کا حقاع پتا... عبادت کیا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اے... کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی سنا کا نام ہے وہ نہیں ادا ہو سکتا عبادت اللہ تعالیٰ کے شکر کا نام ہے یہ شکر اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا کر لیں گے ہم ولہ ایک دل کی دھڑکن اگر ہر دھڑکن کے بدلے بھی ایک سجدہ کریں تو زندگی پر سجدہ کرتے رہ جائیں ایک دھڑکن کے بدلے ایک سانس جو لے رہے ہیں سانس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہاں ان سے خوشی جن کو کبھی آکسیجن کی قلت کا سامنا ہوا تھا اگر ایک سانس کے بدلے میں بھی ایک سجدہ کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق نہیں ادا کر سکتے یہ احساس کیا بہت نیکیاں کرنی بول رہا کیا کرتا ہے شیطان پہلے ہم کو نیکیوں سے روکتا ہے کہ نیکی مت کرنے دو جب ہم نیکی کر لیتے ہیں شیطان بولتا ہے یہ تو نیکی کر لے گیا اب اس سے کچھ ایسا کرا لو کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے اس سے کچھ ایسا کرا لو جس کے نیکی ضائع ہو جائے تو شیتان کیا کرتا ہے عبادتوں کی گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے عبادتوں کی گھمنڈ میں بہت دبے پاؤں آ کر کے شیطان کچھ ایسا آپ کی زبان سے نکلوا دیتا ہے آپ کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے نمازیں پڑھ لی تلاوت کر لی اب ان کی حفاظت کریے ان کو ضائع ہونے سے بچائیے ہاں شیطان نے دیکھا قرآن بہت پڑھ لیا اب اس کو کچھ ایسا کراؤ کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو جائیں تو کیا کسی دور کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ رہے کتنا قرآن پڑھے تم ایک قرآن نہیں ختم ہوا بحض تو الحمدللہ ہوا تین چار قرآن ختم رمضان میں کیا نا میں نے تین چار قرآن ختم کس کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا نا کیا ضرورت ہے چار لوگوں کو بتانے کی آپ نے چار بار قرآن ختم کیا بیٹھا تھا میں میں گیا تھا عمرے پہ حج پر گیا تھا اتنی نمازیں پڑھی انشاءاللہ الحمدللہ اس بار ایک بھی تراوی میری مس رہے گی کس کو بتا رہے ہو یہ اجر دینے والے جن کو تم بتا رہے ہو ان سے اجر اگر ان سے اضر چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر بھول جاؤ پھر یہی تم کو اجر دیں گے یہ تمہاری تعریف کرنے کے پر تمہارا جلسہ ہے اس لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ہم اصلاح کی نیت سے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے اس میں اپنی عبادتوں کا ذکر کر کے اپنی عبادتیں ضائع کر دیتے ہیں بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نماز کی تلقین کر دے اپنی نمازوں کا ذکر شروع کر دیا بچیں اس سے ہاں یہ کبھی بھی عبادت کے گھمن میں مبتلا نہ ہوگی میں نے بہت عبادت نہیں کر لی الحمد ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے رسول اسلم جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیسی تعریف خاک نہیں ادا کر سکتا ہماری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے ہماری ٹوٹی تو پھوٹی عبادتیں اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات اس لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے قبولیت کی دعا کرنا ہاں کہ ہم نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ اگر تیری رحمت سے تو قبول نہ کر لے تو ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں میں اس بات کا احساس کریں ہم چار تک نماز پڑھتے ہیں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں کتنا نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دل لگا ہوا رہتا ہے کتنے لوگ امیں سے جن کو نماز کی دعا کا ترجمہ پتہ ہے اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ امیں سے ہم نماز ایسا پڑھنا شروع کرتے نا تقبیر تحریمہ تک ہماری نیت رہتی ہے ارادہ تقبیر تحریمہ کے بعد ہم نماز آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد آٹومیٹک نماز چل رہی ہوتی ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے زبان سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے وہ ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا نکل رہے ان عبادتوں کو اللہ تعالی قبول کر لے بہت بڑی ہمارے لیے رحمت کی بات ہے ان عبادتوں کو ہاں ان عبادتوں کو اللہ قبول کر لے ان نمازوں کو قبول کر لے اللہ ہم کو خود اگر اپنی عبادتوں پر نمبر دینی گئی کہ دس میں سے کوئی نمبر تو اپنی عبادتوں کو ہم خود شرمائیں گے اپنی عبادت کو پانچ نمبر دیتے ہوئے بھی کتنا اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں کتنا خوشی سے نماز پڑھتے ہیں یہ عبادتیں ان پہ فخر کریں گے ہم ان پہ گھمن کریں گے ان عبادتوں کو دکھا کر کے دوسروں کو نیچا دکھائیں گے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو اس لیے عبادت کی گھمن میں عبت نے اللہ سے دعا کرنی ہی. کہ اللہ نہیں کہ تیری عبادت کا تو کوئی حق نہیں ادا کر سکا دنیا میں جو ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کا ادا نہیں کر سکتے اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ تسلیم کر لے کہ میں کمزور ہوں میں گناہ گار ہوں ہاں دیکھیے سید الاستغفار جو اللہ نے دعا ہے استغفار کی سردار اس میں کیا ہے ابو الکبی نعمتی کا علیہ و ابو الکبی زمبی اللہ تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں میرے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں میں نہیں کر سکا مجھ سے نہیں ہو سکا پر تیری رحمت تیری رحمت تیری رحمت کا سہارا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اللہ کے چنے ہوئے بندے کابت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے اور دعا کیا کی ربنا تقبل منا ان کا ان تسمی لگی اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کر لے بے شک کو سننے والا اور جاننے والا ہے بعض صلب جب یہ دعا پڑھتے تھے نا روتے تھے روتے تھے کہتے تھے اللہ کا خلیل کون ہے سر ابراہیم اللہ کے خلیل دوستی کا سب سے اعلی مرتبہ خلیل کا ہوتا ہے کہا اللہ کے خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اللہ نے کہا تھا اللہ تعمیر کرو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تعمیر کیا اللہ کا گھر تعمیر کیا پھر بھی ڈرے ہوئے یہ جی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میری عبادت قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل مینا اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر لے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے کیا پتا ہمارے روزے بہت سارے لوگ رمضان میں روزے رکھنے والے جب وہ قیامت کے دن پہنچیں گے ان کے روزے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملے گا ان کی نمازوں کے نام پر سوائے اٹھک بیٹھک کے ان کو کچھ نہیں ملے گا اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے سلف کے آپ دیکھیں نا صحابہ کرام اسی لیے ڈرے ہوئے رہتے تھے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ پتا نہیں اللہ کی بارگاہ میں یعنی جن کو جنت کی بشارتیں مل جاتی تھیں وہ بھی ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ عبادتیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی حضرت عثمان رو رہے ہیں حضرت عثمان جن کے بارے میں لگا تھا مادر عثمان عثمان کوئی گناہ کر لے ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا حضرت عثمان جب قبر کی قبر کو دیکھتے قبر کا تذکرہ سنتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسو سے بھیگ جاتی حضرت عثمان جیسی شخصیت ہم کس کھیت کی مل لیے کیا پورا رمضان گزر گیا ایک آنسو ہماری گرا ہے حضرت عثمان اتنا رو رہے کی داڑھی بھیگ جا رہی آنسو سے وہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی اللہ تعالی کے راستے میں موز دے اللہ کے راستے میں آئی اللہ نے وہ شب سے نوازا ہاں وہ اتنا رو رہے کی داڑھی بھیگ جا رہی آنسو سے ہم کو ایک آنسو ملا اس پورے رمضان میں اپنے گناہوں پر ایک آنسو گرا ہمارا آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے آنکھوں کا قحط دل کے قحط کی علامت ہے وہ ایک آنسو ڈھونڈئے ابھی دو دن باقی ہے رمضان میں تین دن باقی ہے رمضان میں وہ آنسو ڈھونڈیے ایک آنسو اللہ کے راستے میں گرنے والا آپ کے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے اکیلے میں اللہ سے منا کریے یہ ہمارے ایک عجیب چیز ہو گئی نا ایک فینٹیسی جیسی چیز ہو گئی ہے اتنا زیادہ کو اجتماعی دعائیں ہر جگہ اجتماعی دعائیں دعا میں اصل خفیہ دعا خود ربکم رب رکم در خفیہ اللہ سے گڑ گر گڑا خفیہ میں دعا کریں اصل دعا میں یہ کہ چپکے سے اکیلے میں اللہ اس کا بندہ بس اور بیچ میں کوئی نہیں ہے اٹھ جائیے سہیلی سے پہلے گھنٹہ مانگیے اللہ سے گڑ گر گڑائیے روئیے اپنے گناہوں کا اعتراف کریے وہ دعا ہے دکھائیے نہیں لوگوں کو ایک آنسو ڈھونڈئے اس رمضان کا ایک آنسو آنکھوں سے گرا کہ نہیں گرا اتنے ساری اللہ کی نا ہوئی ہیں ایک آنسو ممکن ہے ہمارے اعمال سے گناہوں کا داغ دھو دینے کے لیے کافی ہے وہ تلاش کریں اس ساسو کو تو دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہیں ان کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں ہماری بخشش فرما دے ہمارے جو بزرگ علما ایک دو سال کے عرصے میں بڑی تعداد میں علماء کی وفات ہوئی اللہ ہمارے علماء کی بخشش فرما دے اس مسجد پر اس ممبر پر خطبہ دینے والے بہت سارے علماء آج ہمارے بیچ میں نہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ رب العالمین جو جو محنت ہم سے رمضان میں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنے کی توفیق تھا فرما اللہ کی ہدایت سے ہدایت ملتی ہے اللہ توفیق دے گا تو توفیق ملتی ہے اللہ سے توفیق طلب کریے ان تین دنوں میں ان دو دنوں میں جو ہم کو ابھی باقی بچیں اللہ سے توفیق طلب کریے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ جو اعمال کی ایک عادت رمضان ہم کو دے کر کے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس عادت کو رمضان کے بعد بھی مسلسل جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نسی فرمائے اقول وصطفر اللہ علی علیکم علیہ وسلم وصطفر الغفر الرحیم وخر و تعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ على محمد مالا علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علع علی ابراہیم مجيد المجی اللہ على محمد مالا علی محمد کم ابار تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم الحمید المجی اکولادا وصطف اللہ علیہ ولقم الصمس وصطفر الفر الرحیم وفر الطانہ علی الحمد رب العالمين.